یہ ہیں جن پر الف للینی احسان کیا غیب کی خبریں بتانی میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نینو کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور عقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جناؤ ہم نیرہ دکھائی اور چن لیا جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑی جاتیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے السج پانچ